لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام وعلیٰ سعید المبیا اب اما بعد بہادو فعض من الشيطان الوزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاۃ السلام علیہ رسول اللہ وعلا حبیب اللہ, نبی اللہ وعلا نور اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کی رات اجر لکھتا ہے اور ایک کی رات اہد پہار جتنا ہے صلو علی الحبیب اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعالیہی واصحابہی وبارک سلم محترم اور پیارے سائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین خاص طور پر اسی سال حج کی سادت پانے والے خوش نصیب سامن بھائیوں ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں گزشتہ سلسلوں میں آپ نے سفر کے دوران جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے آداب اور دیگر ضروری باتیں سنی تھیں آج کا یہ پورا سلسلہ ان شاء اللہ جو احرام کی نیت ہے اس پر مبنی ہوگا لیکن چونکہ نیت جو ہے وہ میکات سے پہلے کی جاتی ہے تو ہم میکات پر بھی گفتگو کریں گے اور نیت تین طرح کی ہوتی ہے حج کی تین قسمیں ہیں تو ہم ان اقسام پر بھی گفتگو کریں گے یاد رکھیے کہ میکات پانچ ہیں میکات کہتے ہیں اس جگہ کو کہ اپنے گھر سے یا کہیں اور سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والا یا خاص مکہ کو جانے والا اس جگہ سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا اس جگہ کو میکات کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں یوں سماج فرمائیے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے اللہ تعالی نے اسے عظمت اور شرف سے نوازا ہے اور یہ گھر مکہ مکرمہ میں ہے تو جو بھی مکہ میں آئے گا دور دراز سے آئے گا تو اس کے لیے لازم کر دیا گیا کہ مکہ میں آنے سے پہلے اپنا جو لباس ہے تفاخر ہے وہ اتار دے سلی ہوئی، سلے ہوئے کپڑے اتار دے بے سلہ لباس پہنے عمرے کی نیت کرے عز اج اور آجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کساری اور توازوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر وہ مکہ آئے ایک حدود بندی بیان،, بیان کر دی گئی ہے کہ اس حدود کے اندر جو بھی شخص مکہ کے ارادے سے داخل ہوگا تو وہ احرام کے بغیر نہیں آ سکتا یہ جو طرز عمل ہے یہ جو اسلوب ہے یہ جو مناسب کی ادائیگی کا طریقہ ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مکہ شہر کی عظمت کو اجاگر کیا جائے اور لوگ اس کی تعظیم کی بنا پر احرام کی حالت ہی میں مکہ آئیں تو میکات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ وہاں مکہ کے ارادے سے جانے والا احرام کے بغیر نہیں گزر سکتا جو لوگ میکات کے اندر رہتے ہیں تو وہ اگر مکہ آئیں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ احرام کے ساتھ آنا ضروری نہیں ہے ایک کا نام ہے ذوال خلیفہ اور آج کل اس کا نام ہے ابیار علی یہ مدینہ منورہ کے نواحی علاقے ہی میں ہے مدینہ منورہ سے جب نکلیں گے تو شہر کے اختتام ہی پر یہ علاقہ آ جاتا ہے اب اگر کوئی شخص بدل جانا چاہتا ہے مثال کے طور پر تو اس کے لیے احرام ماننا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ جا رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائے گا اس کے علاوہ وہ نہیں جا سکتا خاص طور پر عمرے کے دوران ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے افراد پاکستان سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں پھر وہ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ مکہ پلٹتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مکہ پلٹتے ہوئے دوبارہ سے وہ احرام باندھیں اور پھر دوبارہ آ کر عمرہ ادا کریں لیکن بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ احرام نہیں مانتے اسی طریقے سے وہ مکہ آ جاتے ہیں نہ عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں اور نہ احرام مانتے ہیں ایسے لوگ غلطی پر ہیں انہیں مسائل شریعت سیکھنا ضروری ہے دوسرا جو میکات ہے وہ ہے ذات عرق یہ عراق والوں کی میکات ہے تیسرا جو میکات ہے یہ ہے جوفا یہ شام والوں کی میکات ہے چوتھا جو میکات ہے اس کا نام ہے قرن اور جو لوگ ریاض کی طرف سے آئیں گے تو طائف کے نزدیک ہی یہ مقام پڑتا ہے قرن یہ اس کی میکات ہے اور جو پانچواں میکات ہے اس کا نام ہے یلملم اہل یمن جس راستے سے آئیں گے وہاں یلملم لم کا علاقہ پڑے گا اور پاک ہند سے جو لوگ جاتے ہیں ہمارے راستے میں بھی یہی یہ لم کا میکات پڑتا ہے تو یہ پانچ میکات بیان کیے گئے یاد رکھیے کہ جو شخص دو میکاتوں سے گزرتا ہو جیسے فکا نے بیان کیا کہ یہ شخص شام سے آتا ہے اور اس کے راستے میں دو میکات پڑتے ہیں شام سے مدینہ کی طرف سے آتا ہے پہلے پڑے گا جوفا اور پھر پڑے گا ذوالحلیفہ تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پہلے میکات پر احرام باندھنے کے بجائے دوسرے نکات پر باندھ لے البتہ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی علاقے سے سرزمین عرب پر جانا چاہتا ہے لیکن اس کی مکہ جانے کی نیت نہیں ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی جدہ جانا چاہتا ہے یا کسی کی مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پر خواتین کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس حوالے سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب احرام کا کیا ہوگا تو اگر تو مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے تو وہاں کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص کام کاج کے لیے جگہ جانا ہے کسی نے اس کے لیے احرام حیرام باندھنا ضروری نہیں ہے احرام باندھنا میکاد سے گزرتے وقت اس شخص کے لیے ضروری ہے جو خاص مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے یاد رکھیے کہ جس طریقے سے ہم نے یہ سنا کہ جو مکہ جائے گا اس کے لیے جو ہے وہ احرام باندھنا ضروری ہے میکاد سے باہر جبکہ وہ رہتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جو سرزمین عرب پر رہتے ہیں اور بہت مکہ سے نزدیک رہتے ہیں مثال کے طور پر جدہ میں رہتے ہیں اب جدہ میں رہنے والے جب حج کی ادائیگی کو جائیں گے یا عمرہ کی ادائیگی کو جائیں گے وہ اپنا احرام کیسے باندھیں گے اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو خاص مکہ میں رہتے ہیں وہ اپنا احرام کیسے باندھیں گے ان مسائل کو بھی سن لیجئے جدہ سے جو لوگ جائیں گے وہ اپنے جدہ ہی سے حج کا احرام مانیں گے اور جو مکہ سے جانے والے ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھ کر آٹھویں تاریخ کو پھر حج کے لیے نکلیں گے البتہ جدہ سے آنے والے اگر کسی کام سے کاج سے کاروبار کے لیے اگر مکہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہر مرتبہ احرام باندھ کر آنا ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اگر وہ عمرہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ باہر آئیں باہر نکل کر حرم سے باہر آ کر تنعیم ایک مقام ہے مسجد عائشہ وہاں واقع ہے وہ وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں یہ عمرے میں ہوتا ہے حج کا میں مین نہیں کر رہا یہ اسی طریقے سے جاہرانہ ایک مقام ہے وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر احرام ماندھ کر واپس آتے ہیں اب آپ نے میکات کے حوالے سے چند ضروری معلومات سنی اس سے پہلے کہ ہم حج کی نیت پر گفتگو کریں احرام باندھا کس طرح جاتا ہے ہم پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے احرام کس طرح باندھنا چاہیے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مختلف مواقع پر جو احرام باندھنے کا طریقہ بتایا ہے ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت ہی سے سنتے ہیں کہ احرام کس طرح مانا جاتا ہے احرام کیونکہ تیم بند باندھنے کے کئی طریقے مگر یہ یاد رکھیے کہ تمبند میں گرے نہیں لگا سکتے میں ایک طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر آپ کی آپ کے لیے سہولت ہو تو اسی کو اپنا لیجیے طریقہ پائیں چادر کے دونوں سرے اس طرح ملائی کہ دونوں سرے الٹے ہاتھ کی طرح آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف نہیں مگر اوپر والی چادر کا اوپر والا حصہ جو ہے اس کا سرا نیچے والے نچلے حصے سے تھوڑا سا نکلا رکھ کے پریبن کی چادر کے دونوں آپس میں ملا لیجیے اور اٹھی طرف نکال لیجیے مگر اوپر والا سیرا دو تین انگل جاری رکھیں اب بائنگ سے بائی طرف جائیں گے اور اس کو ہل چلنے میں بھی خاصا دشواری کی اب چلنا چاہیے اور اس پر اب پیٹی کسنے کی بھی حاجت نہ رہی البتہ تہوار روکنے کی نیت نہ ہو تو چاول لپٹ کا طریقہ ملا کر لیجیے اور اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا نہ کندھا کھلا ہے نہ پیٹ نہ پیٹ جسم کا حصہ ہے نہ چینا اس لیے کھلے ہو ہر وقت بند ہونا چاہیے کبھی سڑک بھی جائے تو دور درست کر لیا گیا دائیں طرف کا حصہ چادر کا زیادہ رکھنا مناسب ہے کیونکہ آپ کو جب استعمال کرنا ہوگا تو دائیں طرف کی چادر جو ہے بغل سیدھے بغل کے نیچے میں نکالنی ہوگی اپنی مزید چیزیں رکھنے کے لیے میں بھی چھوٹا سا بیج لٹکایا جا سکتا ہے محترم اور پیرکس ہیں بھائیو نیت کس طرح کی جاتی ہے اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حج کی دراصل تین قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے حج کران ایک کا نام ہے حج تمتو اور ایک کا نام ہے حج افراد حج کران سب سے افضل حج ہے اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیران فرمایا ہے تو اس احرام کے اندر حج اور عمرے کا اس حج کے اندر حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ مانا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ حاجی یہاں سے جائے اور عمرہ کرنے کے بعد حلق کروا کر احرام کھول دے نہیں اسے بدستور احرام کی حالت ہی میں رہنا پڑتا ہے تو جو لوگ بہت نزدیک کی تاریخوں میں جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ کان بآسانی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جن جو لوگ پہلے مدینہ منورہ گئے اور ابھی انہیں پانچ ذلیحجہ کو چھ ذیلیجہ کو مکہ آنا ہے تو وہ بھی بآسانی کران حج ادا کر سکتے ہیں دوبارہ سنالیجیے کیران وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا اس کی نیت کس طرح کریں گے ان شاء اللہ بہن کی جاتی ہے حج کی دوسری قسم ہے وہ حج تمتو اور اس کے کرنے والے کو متمتے کہتے ہیں حج کنے والے کو کارین کہتے ہیں تمتو کرنے والے کو متمتے کہتے ہیں پاکو ہند سے جو لوگ جاتے ہیں وہ اکثر جو ہے 99 فیصد لوگ حجتمت ہی کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے حج کی نیت نہیں کی جاتی بلکہ عمرے کی نیت کی جاتی ہے جو حج ہی کا ایک حصہ ہے عمرے کی نیت کرتے ہیں عمرے کی نیت کرنے کے بعد وہاں جا کر عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے طباع ہوتا ہے صحیح ہوتی ہے پھر حلق یا قصر کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور آٹھ ذیل حجا سے پہلے مکہ مکرمہ میں جتنے بھی دن رہنے ہیں اتنے دن عام سلے ہوئے لباس کے ساتھ رہتے ہیں احرام کی کوئی پابندیاں نہیں ہوتی اور اس کے بعد آر تاریخ کو پھر حج کا احرام مانا جاتا ہے جو ایسے حج پر جائے گا جو ہے متمتے کہتے ہیں اور اس طریقۂ کار کا نام ہے حج تمتو حج کی جو تیسری قسم ہے اسے حج افراد کہتے ہیں اس حج میں عمرہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی احرام براہ راست حج ہی کا احرام مانا جاتا ہے اور عمرہ بھی اس میں نہیں کرنا ہوتا اسے ہر قسم کے لوگ کر سکتے ہیں پاکو ہند کے لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ جو میکات کے اندر رہتے ہیں وہ صرف اور صرف حج افراد کر سکتے ہیں حج تمتو یا حج کران وہ نہیں کر سکتے تو اب آپ نے یہ تینوں طریقے سماپت کیے اب آپ ان تینوں کی نیتیں جو ہیں وہ سماعت کیجئے نیتیں عربی میں بیان کروں گا اس کے ساتھ ترجمہ میں بیان کروں گا لیکن بہتر یہ ہے آپ کے پاس اگر رفیق الحرمین ہوئی تو آپ وہ مرحلہ جب آئے گا جب آپ نے نیت کرنی ہے یعنی پاک و ہند سے جو جانے والے ہیں ان کے لیے پہلے بیان کیا گیا کہ جب جہاز فلائی کرنے لگے اس وقت نیت کریں اپنے گھر ہی سے نیت نہ کریں اس کے فوائد نقصانات پر بھی گفتگو ہوئی پچھلے سلسلے میں وہ لوگ جو براہ راست گاڑیوں ذریعے جاتے ہیں امارات وغیرہ سے تو وہ مکاس سے پہلے پہلے نیت کریں اسی طریقے سے جو مدینہ منورہ سے جائیں گے ابیار علی پر وہ پہنچیں گے وہاں گاڑی رکتی ہے مسجد میں نماز نفل ادا کی جاتی ہے وہاں جو ہے وہ رک کر نیت کریں گے تو وہاں وہ اپنی نیت ادا کریں کران کرنے والے کران کے مطابق تمتو کرنے والے تمتو کے مطابق اور افراد کرنے والے افراد کے مطابق نیت ادا کریں سب سے پہلے حج افراد کرنے والے کس طرح نیت کریں گے یاد رکھیے کہ نیت کے دو جز ہیں یعنی احرام میں داخل ہونے کے دو جز ہیں نمبر ایک نیت کرنا اور نمبر دو تلبیہ کہنا اگر ان دونوں اجزاء میں سے کوئی ایک چیز نہ پائے جائے تو احرام شروع ہی نہیں ہوگا اور اگر کوئی بغیر احرام شروع کیے حج کر لے یا عمرہ کر لے اس کا نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے تو یہ احرام میں داخل ہونے کے لیے محرم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دو باتیں پائے جائیں نمبر ایک نیت اور نمبر دو تلبیہ کہنا تو افراد پر جانے والے اس طرح نیت کریں گے اللہم انی ارید الحج فیصر تک منی نویت الحجہ مخل مخلصا اللہ تعالی اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے لیے آسان کر اور اسے مجھ سے قبول کر میں نے حج کی نیت کی اور خالص اللہ کے لیے احرام باندھا تو افراد کرنے والے یہ نیت کریں گے اور یہ عربی کے الفاظ آپ کو نہ آتے ہوں اور فیق الحرمین اگر آپ کے پاس ہے تو اس کتاب کو دیکھ لیجئے اس کتاب سے بھی آپ نیت پڑھ سکتے ہیں لیکن اصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اگر دل میں یہ ارادہ بھی کر لیں گے کہ میں یہ حج کر رہا ہوں تو بھی کافی ہوگا حجت متو پر جانے والے کس طرح نیت کریں گے اللہ انید مراتا واحرمت بها مخلصا تو تعالی اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں اسے تو میرے لیے آسان کر اور مجھ سے قبول کر میں نے عمرے کی نیت کی خاص اللہ کے لیے احرام باندھا دیکھیے اس میں عمرے کے الفاظ آ رہے ہیں جو حجت متو کرنے والا ہے پاکو ہند سے جانے والے لوگ ہیں حجت متو ہی کرتے ہیں پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر رام کھول لیتے ہیں عمرہ کر کے حلق وغیرہ کروا کر تو یہ یہاں سے جاتے ہوئے ہرگز ہرگز حج کی نیت نہیں کریں گے جو احرام انہوں نے باندھا ہے یہ عمرے کا احرام باندھا ہے حج کا احرام تو یہ آٹھ کو جا باندھیں گے اگر یہ اب حج کی نیت کر دیں گے تو کئی شری مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا تو صرف تمتو کرنے والے عمرے کی نیت کریں گے قاری کس طرح نیت کرے گا اللہم انی الحج اللہ انحجہ فیصر تکا منی حجرم تو اللہ میں حج عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان کر اور اسے مجھ سے قبول کر میں نے حج اور عمرہ کی نیت کی خالص اللہ کے لیے احرام باندھا دیکھیے قالین جو ہے وہ حج اور عمرہ کا احرام ایک ہی ساتھ باندھ رہا ہے اس لیے یہاں دونوں کی نیتیں شامل ہوئیں یہ تو تھی احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت کس طرح کی جائے گی افراد والا کس طرح کرے گا تمتو والا کس طرح کرے گا اور حج والا کس طرح کرے گا احرام میں داخل ہونے کے لیے دوسری بنیادی چیز ہے تلبیہ کہنا نیت کرتے ہی فوراً ایک مرتبہ کم از کم تلبیہ کہنا ضروری ہے تو یوں کہے لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا ان الحمدہ وحمتا لکول ملک لا شری کلک لب لا ملبیک لبئی کلا ان انمدا وحمتا لکول ملک لا شری کلک لب اللہ ملبیک لبئی لا شری کل کلبیک انمدا ون نحمتا لکول ملک لا شری کلک کم از کم ایک مرتبہ طلبیہ کہنا یہ ضروری ہے شیخت ریکت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی سیدی و مرشدی حضرت مولانا محمد الییا ستار قادری دامت برقاتم لالیہ اس موقع پر ایک سنت بیان فرماتے ہیں کہ لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے جیسا کہ میں آتا ہے کہ تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے جہنم سے پناہ مانگتے تو اس سنت پر بھی عمل کیجئے یقینی طور پر یہ قبولیت کا ایک عظیم موقع ہے اور جب آپ نے نیت کر لی لبیک کہہ لیا تو اب آپ احرام میں داخل ہو گئے اب احرام میں داخل ہونے کے بعد کن کن پابندیوں کا سامنا کرنا ہے احرام حرام سے نکلا ہے احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری جائز باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جب اندازہ احرام کی حالت میں آ جاتا ہے تو بہت ساری جائز باتوں سے بھی اسے اجتناب کرنا ہوتا ہے ان کی تفصیل ہم اگلے سلسلے میں سنیں گے آج کچھ نیت ہی کے حوالے سے چند مزید باتیں سماعت کرتے ہیں یاد رکھیے کہ یہ جو لبیک کے الفاظ گزرے ان پر وقف کی علامت بھی ہوتی ہے جیسے لبعیک اللہ ملیک کے بعد تو لکھا ہوتا ہے تو یہاں وقف کریں یعنی ٹھہریں وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اسٹاپ تھوڑا سا ایک لمحہ رک کر پھر آگے پڑھیں اس طرح پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اسی طریقے سے لبعک اللہ شریک الک البیک یہاں تھوڑا ٹھہرنا ہے ان الحمد النحمتا ملک یہاں ٹھہرنا ہے پھر لا شریک الک یہاں اختتام ہے تو لبیک کے جو یہ الفاظ ہیں بہتر یہ کہ ان میں کمی نہ کی جائے البتہ زیادتی کی جا سکتی ہے اور اور بھی کچھ کلمات ہیں جو عادیش میں وارد ہوئے ہیں لبیک کے حوالے سے ہم ان شاء اللہ لگز اگل سلسلے میں اس کے فضائل وغیرہ سمات کریں گے اسی طریقے سے علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ احرام کے لیے ایک مرتبہ لبیک کہنا ضروری ہے جو کلمات ابھی بیان کیے گئے لبیک کہنے میں یہی کلمات اگر کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر کسی نے اس کی جگہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہا تب بھی وہ احرام میں داخل ہو جائے گا جبکہ اس نے لبیک کی نیت سے کہا ہو یاد رکھیے کہ احرام کے لیے نیت شرط ہے اگر کسی نے بغیر نیت کے لبے کہا تب بھی اس کا لبیک کہنا قبول نہیں ہوگا نیت ہونا یہ ضروری ہے بہت سارے لوگ حج بدل کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ جب یہ الفاظ ہیں تقبل منی من کے تو اس کے بجائے یہ کہے تقبل, تقبل من فلاں اردو میں کہہ کہ اللہ یہ ایران میں نے باندھا تو فلاں کی طرف سے قبول فرما تو حج بدل کرنے والا اپنی نیت نہیں کرے گا بلکہ جس کے وہ حج پر جا رہا ہے وہ اس کی نیت کرے گا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نسلی حج پر جا رہے ہوتے ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا سواب میرے والدین کو پہنچے فلاں کو پہنچے فلاں کو پہنچے تو اس میں یہ ہے کہ اس حال ثواب کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ عبادت کریں پوری عبادت کریں اور اس کا جو ثواب ہے وہ اپنے کسی مرحوم یا زندہ کو پہنچا دیں تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کرتے وقت ہی یہ سوچیں کہ میں فلاں کی طرف سے ہی حج کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ پورے سفر میں کسی بھی مرحلے پر یہ نیت کر لیں گے کہ میں اس یہ جو حج ہے اس کا سارا سواؤ فلاں کو اس کروں گا یا اسال کر دیا تب بھی آپ کا اس وقت نیت کرنا درست ہوگا یاد رکھیے کہ بچے کا حج بھی جائز ہے اور بچہ آپ نیت کی طرح کرے گا کیونکہ نیت کے بغیرتے حیرام میں داخل نہیں ہوا جاتا جس طریقے سے ہم بچے کو وضو سکھاتے ہیں وضو نماز کا ایک لازمی جز ہے اسی طریقے سے احرام بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو وضو کی ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طریقے سے احرام کے بغیر حج یا عمرہ نہیں ہوتا بچہ بھی اگر اس فیل کو کرنا چاہتا ہے حج کی ادائیگی کو کرنا چاہتا ہے اسے بھی یقینی طور پر ثواب حاصل ہوگا لیکن اس ثواب کے لیے ضروری ہے کہ حج کے فرائز کم از کم ضرور پائے جائیں اگر حج کے فرائض ہی نہیں پائے جاتے تو اس بچے کی عبادت جو حج ہے وہ ادا ہی نہیں ہوگی جب وہ ادا ہی نہیں ہوگی تو اس کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے بچے کو بھی احرام کے ہاتھ میں لے جانا درست ہے اگر وہ بچہ سمجھدار ہے تو پھر وہ خود نیت کرے گا خود یہ الفاظ دہرائے گا جو مطلب کہ نیت کرنے میں کہنے ہوتے ہیں اور اگر وہ بچہ نہ سمجھے بول نہیں سکتا سمجھ نہیں اسے تو اس کا ولی اس کی طرف سے نیت کرے گا دونوں ہی میں بچہ نہ سمجھ ہو یا کہ سمجھدار ہو اس سے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے جائیں گے اور اسے احرام کی چادریں پہنا دی جائیں گی بچے کے حج پر جانے کے حوالے سے تو کوئی کلام نہیں یہاں فکاہ نے ایک بڑی ہی دلچسپ گفتگو کی ہے وہ یہ کہ بچہ جو حج کر رہا ہے اس کا ثواب کسے ملے گا صرف بچے کو یا اس کے والدین کو یا دونوں کو اس حوالے سے فتح قاضی خان میں یہ ہے کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے امام ابو کر اس کا اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اج کا ثواب ہے بچے کا وہ صرف بچے ہی کو ملے گا البتہ اس کی جو تربیت کی اس والدین نے جو مشقت برداشت کی اس کا جو خیال رکھا ان دیگر چیزوں کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں بچے کو حج پر لے جانے اور حج کروانے والے والدین کو بھی دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ بچے کے حج کا ثواب ملے گا اور یہی راجے ہے اور ان علماء نے اس حدیث سے استعمال کیا کہ سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سرمایا کہ تمام چیزوں سے بہتر وہ ہے کہ بندے کے موت کے بعد کام آئے کیا چیز کہ بندہ اپنے کسی بچے کو چھوڑ جائے جو قرآن پڑھے اس کا ثواب قرآن پڑھنے والے بچے کا ثواب اس کے والد کو ملے تو پھر جو ہے وہ نفع جو ہے وہ جو فائدہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اسی طریقے سے بولے ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ علم پھیلاتا وہ رخصت ہوا اور اس کے مننے کے بعد بھی لوگ اس علم کو آگے بڑھاتے رہے تو اس کا ثواب بھی مننے والے کو ملتا رہتا ہے تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب علم کا ثواب جب مننے کے بعد ملتا ہے تو جو بچہ حج کرے گا اس کے حج کا ثواب بھی اس کے والدین کو ملتا ہے ایک اور حدیث بحر عمیق میں بیان کی گئی جسے امام حسمی رحمت اللہ علیہ نے مجموعہ زواید میں بیان کیا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا المولود حتیٰ یا بلوب اذا فعل سنتن کو طبت نوالدئی کہ جب بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس بچے کی نیکی کا ثواب اس کے والدین کے بھی نامۂ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو نہ تو اس کے اپنے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے وہ گناہ اور نہ ہی اس کے والدین کے نامۂ امال میں وہ گناہ لکھا جاتا ہے تو بچے کا جو حج ہے یہ بھی بہت مبارک حج ہے اور ضرور جو ہے وہ یہ حج بچے کو کروانا چاہیے بلکہ نہ صرف والدین کے ثواب کا معاملہ ہے جو لوگ بچے کی تربیت کرتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں ان کے بھی بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ایک حدیث میں کرتا ہوں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا کہ بہترین لوگ جو روئے زمین پر چل رہے ہیں ان میں سے بہترین لوگ معلم ہیں یعنی سکھانے والے کہ جب بھی دین کے جو مسائل ہیں وہ اوجر ہو جاتے ہیں کلا ہولی کا جب دین کے مسائل لوگوں کے ذہنوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جدو یہ مولمین ہیں جو ان مسائل دینیاں کو زندہ کرتے ہیں خاتو تو ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھو بلا تشاجرو ہوں ان کے ساتھ برا سلوک نہ رکھو کہ تمہارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں ادا فینل معلم ہے ذاق علیہ سبھی کہ معلم جب بچے سے کہتا ہے کل بسم اللہ ارحمٰن الحیم اور بچہ بسم اللہ ارحمٰیم کہتا ہے تو اللہ تبارک بطالہ اس بچے کے اس عمل کی وجہ سے کیونکہ یہ مکلف ہی نہیں ہوا ہے اسے جو تربیت دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے اس بچے کے لیے بچے کے معلم کے لیے اور بچے کے والدین کے لیے اللہ تعالی جہنم سے برات لکھ دیتا ہے دیکھیے بچوں کی تربیت اور انہیں نیک کام کروانے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں تو بچوں کو جو لے جانے کی استعمال رکھ رہے ہیں اور ساتھ لے جا رہے ہیں تو انہیں چاہیے یہ بہت اچھا کام ہے اور انہیں چاہیے کہ بچے کو بھی ان تمام باتوں کی تربیت دیں جو حج کا لازمی جز ہے البتہ یہ یاد رہے جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا اور اس سے مالی استطاعت اور دیگر شرائط پائے جائیں گی تو اسے دوبارہ سے سرز حج ادا کرنا ہوگا البتہ یہ جو حج ادا کیا اس کا ایسے ثواب ضرور ملے گا اور بروز قیامت اس حج کی نیکیاں اس کے پلڑے میں انشاءاللہ العزیز ضرور ہوں گی یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ تمتو کرتے ہوئے حج کی نیت کر لیتے ہیں ایسے لوگ شدید غلطی کے مرتکب ہیں جب آپ حج تمتو کر رہے ہیں تو یہاں سے جاتے ہوئے صرف اور صرف عمرے کی نیت کیجئے اسی طریقے سے بعض لوگ جن پر حج فرض ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ نیت نہیں کی کہ مجھ پر حج فرض ہے تب بھی ان کا وہ فرض حج ادا ہو جائے گا البتہ جو فقیر ہے جس پر حج فرض ہی نہیں ہے تو اگر تو وہ نفل کی نیت سے جاتا ہے تو اس کا نفل حج ہی ادا ہوگا بعد میں اگر وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اس کا فرض اسے فرض حج دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا البتہ اگر اس نے نفل کی نیت نہیں کی نہ فرض کی نیت کی مطلب حج کے ارادے سے چلا گیا حج ہی کی نیت کی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ نفل ہے یا فرض ہے تو علماء نے لکھا خاص کر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مناسب میں بیان فرمایا کہ اس شخص سے یہ فرض حج ہی ادا ہوگا اس سے حج کی گی اس کی ہو جائے گی اور دوبارہ سے, اس سے فرض, حج فرض حج ادا کرنا اس پر جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا تو آج کے اس سلسلے میں ہم نے حج کی نیتوں نیکات کے حوالے سے چند ضروری مسائل سماعت کیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی ادائیگی کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم